تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد وبارک و و وسلم میٹھے اسلام بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے علم کی کہکشاں علم کی کہکشاں کے کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو جنت کے میوے چن لیا کرو صاحب کرام علیہ نے عرض کی کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغات کیا ہیں اور ان کے میوجات کیا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی محفلیں یہ جنت کے باغات ہیں اور ان میں جو باتیں بتائی ہی جاتی ہیں وہ جنت کے میوجات ہیں الحمد اسی طرح کا ایک حسین گلدستہ لیے حاضر ہیں اور الحمدللہ مفتی شفیق صاحب ضلع فرمائے آج بھی بڑا زبردست موضوع لائے ہیں کہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے اور پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا تو مدینے جانا ہے مگر اس سے قبل مکے جانا ہے اور مکے جاتے ہوئے مسجد الحرام میں جانا ہی جانا ہے تو آج کا جو موضوع ہے وہ مسجد الحرام کی اہمیت اور فضیلت ہے آئیے مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دین اسلام کے اندر مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے لوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ عام گلی محلے کی مسجد ہوتی ہے اس میں بھی آتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اور انسرام کیا جاتا ہے مسجد الحرام کی خصوصی طور پر کیا اہمیت ہے اس کے متعلق اللہ الرحمن الرحیم مساجد اللہ کے گھر ہیں سہان بیت اللہ کہ مسجد الحرام شریف کو خصوصیت کے ساتھ بیت اللہ کہا جاتا ہے سہان ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان مساجد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے سبحان اور ان مساجد کو بھی روایات میں جنت کی کیاریاں کہا گیا ہے سہان یہ مساجد ہمارے محلوں میں موجود ہوں ہمارے علاقوں میں موجود ہیں تو اور ہمارے گھر بھی ہیں مکانات بھی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین جگہ وہ مسجد ہے سہم اللہ کا گھر ہے جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ساری یوں ہی مساجد اس اعتبار سے اللہ کے گھر ہونے کے اعتبار سے بیت اللہ ہونے کے اعتبار سے بہت فضیلت والی ہیں اور مسجد الحرام شریف کے جو سب سے پہلا گھر زمین میں جس کو بنایا گیا لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اور وہ مسجد الحرام شریف جس کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے مساجد کی فضیلت کے اعتبار سے مراتب بیان کیے گئے جی مسجد الحرام شریف سب سے زیادہ فضیلت رکھتی گئے پھر مسجد نبی شریف کو بیان کیا گیا پھر مسجد اقشا بیت المقدس کو پھر مسجد کبا شریف ہے اس کے بعد جو عمومی طور پر مساجد مسلمانوں کی جو جامع مساجد کہلاتی ہیں جامع مسجد کہلاتی ہیں پھر محلہ کی مسجدیں ہوتی ہیں پھر شارح مسجدیں جو راستے پر مسجدیں مسجد مسجد ہوتی ہیں تو درجہ وائز ان کی فضیلتیں اور ان کے مقام کو شریعت مطالعہ میں بیان فرمایا گیا یعنی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک ہی نماز ہے صحیح, صحیح لیکن یہی نماز اگر وہ مسجد محلہ میں جا کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز پچیس گنا بڑھا کر اس کو ثباب ملتا گا یہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑتا ہے تو پانچ سو گنا زیادہ ثباب اس کا ملتا گیا نماز کو اگر مسجد اقسا بیت المقدس مسجد نبی شریف اللہ صاحب سلاد اس میں اگر پڑھتا ہے تو پچاس ہزار نے کیا اس کو اور مسجد الحرام دا، شریف دا، میں ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک لاکھ نماز کی تو ان کے درجے اور فضیلت کو بھی یوں بیان فرمایا گیا مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمان نے بہت پیاری بات فرمائی जी فرمایا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد <coughs> حرام شریف میں ہے اور یہاں پچاس ہزار بیان یہ نماز مسجد نبی والی نماز قرب میں زیادہ ہے وہ فضیلت اور ثواب میں یہ قرب مصطفیٰ میں نماز پڑھی جا رہی ہے واقع ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب یہاں نماز تو یہاں کی نماز کو قرب اور تقرب وہ حاصل ہے اور وہاں ثواب کے اندر زیادہ اضافہ ہے تو مسجد الحرام شریف کے بہت ہی فضائ ہیں اور کیوں نہ ہو آج مسجد الحرام شریف کے اندر یعنی لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آشقان رسول اپنے دلوں میں ہر مومن اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے وہ چاہے امیر ہو غریب ہو اور بطور خاص وہ جس کے پاس دنیاوی کوئی بھی ساز و سامان ایسے نہیں, نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے لیکن پھر بھی دل میں تڑپے ہیں تمنا ہے کاش زندگی کے وہ کچھ لمحات مجھے میسر آ جائیں میں بھی طوافِ کعبہ بھی کروں میں بھی وہاں نمازیں پڑھوں وہاں میں سجدے کروں تو یہ بہت بڑی فضیلت والی تو زیر جس کی اہمیت زیادہ ہے فضیلت زیادہ ہے اس اعتبار سے وہاں کے احکامات بھی دوسری جگہوں سے کچھ زیادہ لاگو ہوتے ہیں یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ویسے تو مساجد اپنے اعتبار سے ہم کسی بھی مسجد میں جائیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم مسجد کو نجاست سے بچائیں ہم مسجد کو خوشبودار رکھیں مسجد मس.. کو مساجد کو بدبودار ہونے سے بچائیں ہم مساجد کو شور و غل سے بچائیں ہم مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے नक, سے بچائیں یعنی ہم بچیں ان چیزوں سے مساجد کے اندر یہ نہ ہو ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کوئی کاروباری تجارتی معاملات نہ کریں تو یہ تو سارے معاملات مساجد کے لیے عام مسجد کے لیے بھی یہ حقوق بیان کیے گئے تو جب کوئی خوش نصیب زائر کعبہ ہوتا ہے ہر میں کعبہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے اور زیادہ اس کے احکامات بڑھ جاتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا وہاں کی جگہ کی اہمیت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے اس پر بہت لازم ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ اگر دنیاوی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کچھ چھوٹے سے چھوٹا عہدے دار یہ چلے ہم تھوڑا زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر ملک کا صدر وزیر آزم اپنے گھر پر بلائے تو اس کا یہ سمجھے کہ پورا ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے یہاں بیٹھنا ہے یہ سامان نکالنا ہے یہ کرنا ہے یہ یہاں بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا کتنا پروٹوکول ہوگا اور یہ تو عام گھر ہے اور جب مسجد الحرام جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے جہاں پر کابہ موجود ہے جو حرم ہے بتائیے اس کی اہمیت یہ کتنی ہوگی اس لیے جو زائرین جا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کابۃ اللہ شریف کو بہت زیادہ ادب و احترام کریں سب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہیں، حرم میں حاضر تو وہاں اس حوالے آپ کیا آ, باتیں اگر کوئی جائے گا تو اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے یہی جو چند آداب بیان کیے ہیں دیکھیں ف... طواف کی ہم اگر فضیلت پہ جاتے ہیں طواف کی فضیلتیں فضیلت تو سے مبارکہ میں بطور خاص اس کا ذکر بھی ساتھ شامل ہے کہ جو شخص طواف کرے پھر خاموشی کے ساتھ کرے یعنی لغو باتیں نہ کریں فضول, فضول باتیں نہ کریں یعنی کعبہ کو بھی ان لوگوں سے اذیت پہنچتی ہے جو کعبے کے ارد گرد طباب تو کر لگے گئے لیکن وہ لغو کاموں میں پڑے ہوئے لغو فضولیات میں پڑے ہوئے بات چیت اپس میں یعنی دینی بات کرنا یہ تو بچا ہے اور کر سکتے ہیں کسی کو مسئلہ کوئی سمجھا رہے تو وہ بھی سمجھایا جا سکتا ہے کوئی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن اپنے ہی معاملات کو چھیڑ کر بیٹھ جانا اپنی گفتگو کرتے رہنا سا بھی چل رہا ہے تو یہ مناسب عمل نہیں, نہیں ہے تو اس لیے یہ بطور خاص ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تواب بھی کریں اور تواب کے بھی یہ زیر فضائل اتنے بڑھتے ہیں پچاس طباف کرتا ہے الگ فضیلت جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی آدمی اپنے حاجی صاحبان اپنے ایک اہداف لے کر جائیں کیا بات جیسے یہاں سے جاتے ہوئے بعض کا آپ نے دیکھا ہوں گے جنہیں لوگ پوری پوری لسٹیں بناتے ہیں کہ مجھے وہاں سے لانا, لانا کیا, کیا ہے اچھا وہاں کرنا کیا اس کی لسٹ نہیں بنائی جاتی کہ یہ وہاں پہ کچھ جو کرنے جا رہے ہیں جو سامان ہم دنیاوی سامان وہاں سے لاتے ہیں ٹھیک ہے آپ تبرکات لائیں جو بھی معاملات ہیں لیکن اپنے معاملات کو اتنا مشغول اسی چیز کے اندر نہیں رکھ دینا چاہیے کہ جو لینے گئے تھے وہ نہ لا سکے اللہ اللہ اور جو نہیں لایا نہ گویا کہ میں با اپنے با ملک میں بھی میسر ہے وہ ہم بھر بھر کے لے کر آئے تو اس لیے یہ آہداف رکھنے چاہیے پچاس طواف کرنے کی فضیلت بیان ہوئی پچاس نیت کرنے کے آدمی پچاس طواف تو کرے صحیح یعنی سب کتاب بنا لے کہ بنا مجھے لے پچاس طواف کرنے حالانکہ جو, جو مکے میں نہیں رہنے والے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نفلی نماز سے بھی زیادہ طباف ان کے مقدم ہے یعنی افضل ہے وہ تباف کرے اللہ تبارک بطالہ کی رحمتیں برستی رہتی گئی لیکن بطور خاص حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی ایک سو بیس رحمتیں کعبہ شریف ایسی حرم شری میں نازل ہوتی گئے اس میں سے ارشاد فرمایا ستون ساٹھ رحمتیں صرف ان کو جو طواف کر, یعنی کر رہے ہیں یعنی آدھی رحمت گویا کہ ان منتی ہیں کہ جو طواف کر رہے ہیں کعبہ کا تو طواف ایسی عبادت ہے جو اور کہیں آدمی کو میسر نہیں آ سکتی اس لیے وہاں طواف کریں وہ بھی ایسی اس انداز سے کریں کہ ذکر و زار کرتے ہوئے کریں دروشری پڑھتے ہوئے کریں طباف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اشتفار کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے یہ, یہ معاملات ہوئے. مشغول وہ رہے کہ ان کے ذہن بھی اور ان کے قلب بھی وہ طواف کی طرف اس عبادت کی طرف مشغول ہوں اور یوں ذوق شوق کے ساتھ وہ طواف کریں اچھا گرمی بھی ہوتی ہے جی. گرمی کے طواف کے لیے بطور خاص بھی روایت میں فرمایا گرمی میں کوئی شخص طواف کرتا ہے اور اس میں کوئی لگ و فضولیات کام کر کے نہیں ہوتے اور اس سے بچا رہتا ہے اور ذکر اللہ میں مشغور رہتے ہوئے طواف کرتا ہے تو اس کو قدم قدم پر ستر ہزار نیکیاں ستر ہزار گناہ کی معافی ستر ہزار درجات کی بلندیاں یہ اس آدمی کے نصیب میں آتی ہیں اس کے حصے میں آتی ہیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ یوں کرنا چاہیے اب ایک سو بیس رحمتیں ہیں ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کو ہیں چالیس رحمتیں فرمایا وہاں کعبے کے پاس نماز پڑھنے والے ہیں اچھا کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے گھر میں کعبے کی شان ہی ایسی گئے بیس رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرما کعبے کو دیکھنا عبادت ہے یہ روایت میں بیان فرمایا کعبے کو دیکھنا قرآن ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے عالم کے چہرے کو اچھی نیت کے ساتھ دیکھیں یہ بھی عبادت کا کام ہے کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے آدمی کعبے کو دیکھ رہا ہے اور صرف نازر ہے کعبے کا بظاہر کوئی اس وقت عبادت نہیں کر رہا لیکن اس کا یہ دیکھنا ہی عبادت کے اندر فرق ہے تو بات بات وہاں آدمی اگر تباہ کر کے تھک چکا ہے آپ بیٹھ جائیں کعبے کو دیکھتے رہیں کعبے کی زیارت کرتے رہیں لیکن صرف زبان سے آپ کچھ پڑھتے بھی نہیں کعبے کی زیارت بھی ہوتی رہے, بات بات رہے بات بات بات تو ان معاملات میں رہنا یہ بہت ضروری ہے اور بطور خاص آدمی اپنے آپ کو ایسی لگ اور فضول کاموں میں نہ ڈال دے کہ وہ اس جگہ کی حرمت کا خیال نہ رکھے صحیح فرمائے مفتی صاحب نے کہ وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اتنا لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے بھی اور فضول بیٹھکوں میں بیٹھ گئے شاپنگ پلازاز کے اندر ٹائم سرف کر دیا ہوٹلوں میں ٹائم سرو کر دیا ایک شارٹ پیکج میں ہمارے یہاں پاکستان سے پچیس دن ہوتے ہیں اگر دس دن آپ مدینہ پاک کی حاضری کے اور یہ بھی نکال اور اگر آپ دن میں پندرہ دن بھی بچیں اور اگر آپ اوسط جو ہے نا وہ تین طواف بھی کریں تو پینتالیس تو یہ ہو گئے اس کے علاوہ بھی پانچ طواف جو ہے نا وہ مینج کر کے آدمی کر سکتا ہے پچاس طواف کرنا کوئی مشکل نہیں ہو جن کا ماشاءاللہ اللہ پیکج چالیس دن کا ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ وہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں لہٰذا ایسے بعض مواقع میسر آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر طواف کرنے والوں کا رش کم ہوتا ہے تو ظاہر جب آدمی نیکیوں کی ہرس رکھے گا اور یہ فضیلت پانے کا شوق رکھے گا جذبہ رکھے گا تو پھر وہ ایسے مواقع بھی تلاش کریں گا قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم کی شان پر کہ آپ علیہ السلام نے گرمی کے طواف کی الگ سے فضیلت یعنی بیان بیان بیان کیونکہ آدمی گرمی سے تھوڑا سا گھبراہٹ کے یہ وہ تو اتنی یعنی اس کی بھی فضیلت الگ سے بیان فرمائی کہ اس وقت بھی جو کرے اس کو اور ذوق مل جائے کہ مجھے گرمی کی فضیلت بطور خاص ہو رہے اللہ تعالی ہم سب کو ہم یہ سعادتیں بار, بار بار عطا فرما دیں تو کابہ مشرفہ کے طواف کی فضیلت بھی یہ بیان ہوئی ادھر یہ ارشاد فرمائی کہ کابۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے اس کیا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدے کی ایک کیا صورت کسی مسلمان کو میسر آئی دیکھیے دنیا کے اندر تو اس کے بہت زیادہ فوائد دنیا میں بھی ہمیں میسر آ رہے ہیں یوں کہ ہم یہ اتنی اتنی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں صحیح ہے کی ہم عبادت حاصل کر رہے ہیں صحیح کعبہ امن کی جگہ ہے بے شک صحیح ہے امن داخل ہو کا نام قرآن فرمایا جو وہاں ہر میں کعبہ میں آتا ہے امن پا جاتا ہے صحیح ٹھیک دنیا کے اندر بھی اس کی اتنی برکتیں ہیں. مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں کعبہ کو دیکھنے سے دعا کی قبولیت ہے کیا بات کابے کو پہلی نظر دیکھیں الگ سے فضیلت اس کی موجود اس کی دعا کی قبولیت اور بشارت اس کو موجود. کیا دعا کرنی چاہیے تو اب دعائیں بہتر جو بھی دعا دل میں آئے جو بھی آدمی کی تمنا ہو مانگے اللہ سے اور یوں بھی مانگ لے پہلی نظر سے ہی مانگ لے کہ جتنی دعائیں میں یہاں جائز کرتا رہوں وہ ساری قبول ہوتی رہے بہت اچھا اس طریقے سے بھی دعائیں مانگتا رہے اور رب کی رضا پہ راضی رہنے کی دعا بہت بڑی دعا ہے آدمی جس حالت میں بھی ہو وہ چاہے تنگی کے ایام ہوں یا خوشحالی کے ایام ہوں اللہ اپنی رضا پہ ہم سب کو راضی رہے ہمکشے اور ہم خوش دلی کے ساتھ ان سارے معاملات کو ڈیل کرتے رہیں مصیبتوں پہ صبر کرتے رہیں اور پھر بھی زبان جو ہے وہ شاکر رہے شکر کرنے والی رہے تو یہ دنیاوی فوائد ہے کعبے کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر یعنی اسلام سے پہلے بھی کعبہ تو مذم ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ جاتا ہے تو کعبہ کو یہ شرف حاصل رہا ہے یعنی اتنے انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ السلام جو تعمیر فرما رہے ہیں وہاں سے اور ان سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا پھر یہ سارے انبیاء کا قبلہ بالکل اور حضرت موس علیہ السلام یعنی حضرت موسا تک قبلہ رہا ہے کعبہ موضوع پھر حضرت موسا اور حضرت علیہ السلام اس وقت کا یہ دور یہ بیت المقدس یہ قبلہ رہا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گئے تو آپ پھر اس کے بعد سولہ مہینے روایت میں بیان سولہ سترہ مہینے آپ نے وہاں نماز پڑھی اس کے بعد آپ کی بھی ایک دلی تمنا تھی تو کعب موضوع جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دلی تمنا کو جو ہے وہ پورا, فرم پورا فرم فرمایا یعنی گا ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ شیخ گئے تو وہاں یہود بیت المقدس کی طرف مچد اختا کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں ان کی اس موافقت کو اختیار کیا اللہ کے حکم سے وہ قبلہ بنایا گیا ٹھیک ہے تو وہاں پر جب آپ یہ نمازوں کا سلسلہ رہا لیکن آپ کیا ہیں وہ دل کابے کی طرف گئے آپ کا دل یعنی اس لیے نہیں کہ آپ کو وہ معذ اللہ قبلہ ناپسند ہے یا وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور وہ بھی قبلہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے میرا قبلہ بھی وہ بن جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا تک تمام نبیوں نبی نبی نبی رہا. رہا. رہا تو کعبہ یہ نہیں تو وہ اس طرف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں تو وہ ارغدارو کہ آپ اپنے رب سے کہیے کا رب آپ کی عرض کو پورا فرمائے گا کیا بات ہے تو آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد مسجد قبلا کے نام سے مشہور گیا اور وہ مسجد جس کے اندر ایک ہی نماز کے اندر وہ قبلہ تبدیل ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا ہے کد نات کل باجی کا پس سما فل نی کا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے بار بار چہرے کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی تو یہ حکم نماز کے اندر ہی آپ پر نازل ہوا اور آپ نے اپنے قبلے کو تبدیل فرمایا اور یہ نماز دو قبلوں کی طرف جو ہے وہ گویا کے پڑھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرف رک کر کے نماز پڑھی قرآن مجید سورہ بکرا کے اندر دوسرے پارے کے پہلے ہی رکوع میں اس کا پورا بیان آیا ہے یعنی یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور کعبہ قبلہ ہے ہمارا تو یہ بھی حضور کا صدقہ, صدقہ ہے. اللہ یہ آقا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی توسف سے حضور کی چاہت سے یعنی ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے پانگا بروز ماشاء اللہ تبارک وطالیہ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ کے ہر ہر آدمی جو ہے وہ یعنی تمام لوگ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں یطلبون نہ سارے اللہ کے اللہ سارے لوگ وہ میری رضا چاہتے ہیں اللہ کا انا اتلبو ردا کا اور اے ماب میں تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں ہی خدا دو چاہتا ہے تو یہ قبلہ معظم جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز مسلمانوں جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوئی اور پھر آخر تک یہی اور اب قیامت تک یہی حکم مبارک قبلہ جو ہے وہ کعبۂ معظمہ وہی ہمارا قبلہ شریف ہے اسی رخ طرف ہم نے نماز پڑھنی ہے تو دنیا کے اندر قبلے سے کتنے فوائد حاصل کیے کعبۂ معظمہ سے یہ برکات حاصل ہوئی صحیح امن اس سے ملا گیا ان کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی, قبول ہوتی, ہوتی ہیں ہوتی ان کے ذریعے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے ثواب اور دیگر عبادت یہ ہمیں ملتی گئے صحیح صحیح بھی کیا فوائد ہیں یہ روایات میں بیان کیا گیا کعبہ معظمہ کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا فرشتے ہوں گے سونے کی زجیروں کے ساتھ اس کو باندھ کر کابے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چل کابے سے کہا جائے گا کہ چل تو یہ کعبہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا اس وقت تک جب میرا سوال پورا نہ کر لیا جائے تو کہا جائے کیا سوال ہے تو کہے گا جو میرے ارد گرد میں مدفون ہیں مسلمان ان کو اٹھایا جائے no. اور وہ میرے ساتھ جو گئے وہ چلیں تو وہ ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے وہ پھر کعبے کا طباب کریں گے پھر کہا جائے گا اب تو چل تو کعبہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں اب بھی نہیں اب بھی ایک اور سوال ہے اللہ اور اللہ وہ سوال اللہ یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آئے میرے پاس اللہ اپنے اللہ گھروں کو چھوڑ کر آئے اپنا مال خرچ کر کے آئے طویل سفر کر کے مشقتیں لے کر آئے تو جو آئے ہیں جنہوں نے میرا طواف کیا ہے ان کے حق میں بھی میں شفات کرتا ہوں میری شفات قبول ہو اور وہ بھی میرے ارد جمع ہو ان لوگوں کو بھی ارد جمع کیا جائے گا کعبہ خود تلبیہ پڑتا ہوا اللہ اللہ لببائک لببائک یعنی یوں میدان حشر کے اندر جو کہ وہ یہ حاصل ہو جائے گا تو اخروی فوائد ہیں اس سے شفاعت مسلمانوں کو ملے گی کعبہ معظمہ کے حق ادا کرنے والے کعبہ معظمہ کی یہ برکتیں حاصل کرنے والے ناظرین کو کعبہ معظمہ کو دیکھنے والے طواف کرنے والے کعبہ ان کے حق میں اتنی بڑی آخرت مدر شفاتیں فرمائے گا تو دنیا کے اندر بھی اس کی برکات ہیں آخرت میں بھی اس کی برکات سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ایمان افروز علمی جواب مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کالز بھی لے لیتے ہیں ان جی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کعبۂ معظمہ کا بہت پیارا موضوع جاری ہے اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کو مدنی چینل کے جتنے بھی سب کو سلامت رکھے میرا ایک سوال ہے کعب محاذہ کے حوالے سے ہیں کہ جو اسنائی بھائی خدمت کرنے کے لیے حاجیوں کی جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور عجیب ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی اگر کعبہ معظمہ کو پہلی بار زندگی میں دیکھیں گے تو کیا ان کی بھی دعا جو ہے قبول ہی قبول ہوگی جواب ارشاد فرما دیجیے جی کیا فرماتے ہیں کعبہ معظمہ کو انہوں نے کہا کہ جو ملازمین جاتے ہیں تو بالکل جی وہ ملازمین بھلے ملازم ہیں وہ کابے میں جب جائیں گے پہلی نظر ہوگی تو وہ دعا کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی ان کو بھی وہ فضیلت وہ برکت حاصل ہوگی اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کعبہ کو دیکھ کر پہلی نظر سے تو دعا کی قبولیت ہے اچھا اب یہ پہلی نظر اس کے بعد بھی اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے بھی فضال دعا کے اندر بھی یہ ایک مقبولیت کی جو مقام اور جگہ بیان فرمایا اسی طرح صدر الشریع علیہ رحمان نے بہار شریعت میں اندر جی کہا جب جب کعبے کو دیکھے بات یعنی کعبے کے قرب میں مانگی جانے والی دعا وہ بھی مستجاب ہے قبول ہے کعبے کی خود وہ جگہ بھی ایک مستجاب بالکل دس دس دیوار, مستجاب دیوار کا نام دیوار کا نام کہ جہاں قبولیت ہوتی ہے یعنی وہاں یوں کہہ کہ لمحے لمحے گھڑی گڑی آدمی کہیں بھی مانگتا ہے حضرت نے بیان کیا تو صدر شریع علیہ رحمان جب جب نظر پڑے دعا کی قبولیت کی یعنی بشا رہتا تو وہاں رہتے ہوئے کعبے کو دیکھ کر دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ یہ قبولیت ہوگی اور جو بھائی چاہے عجیر ہونے کے ناطے بھی وہاں جائیں گے ملازم ہونے کے ناطے بھی جائیں گے تو ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہی کعبے پر پہلے نظر پڑے ایک مرتبہ درد پاک پڑ رہے اور درود پڑ کر یہ جامع دعا اللہ رب بنا پھر دنیا ہنسنا اور فی الحال آخرت ہسنا وکن آداب اور اس کے بعد دور داغ پڑ کے دعائیں مانگے ان اللہ, اللہ, اللہ نے چاہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور ان شاء اللہ عز و جل آخر بھی یہ کہ بعض جو ہے وہ تھوڑا سے مطلب اس انداز سے چلتے ہیں جاتے ہیں پہلی نظر دیکھا جی پھر دعا کا سلسلہ وہاں شروع, شروع ہو جاتا ہے کافی دعا بالکل ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے ہیں تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں آپ کا مجمعہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کا راستہ روک بالکل لوگوں کے لیے تو کوشش کریں آپ نے دیکھ لیا اب آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ مانگتے رہیں یہاں مانگنا ہے مانگتے رہیں گے ان شاء اللہ اور ہر میں کعبہ اپنی برکت ہماری گاؤں اس میں آپ نے جو یہ جو لوگوں کی زحمت اور پریشانی کے حوالے سے بات کی نا میں بھی چار پانچ بار یہ دیکھا ہے کہ حج کے موقع پر مطاف میں رش بڑا بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جس کا ذہن میں ہے کہ بھئی دو رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ہے تو اب وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھنا ہے اور وہ اس کے اندر اتنا یعنی یعنی طواف چل رہا ہے اور وہ اچانک نماز شروع کر دی اب یہ جتنے پیچھے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے یعنی پریشانی میں آ جاتے ہیں تو یہ کیا یہ یہی حکم ہے کہ یہی پڑھی جائے یا اگر بہت زیادہ جیسے کہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ حج حج کے اندر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے تو کیا اگر پیچھے کے حصے میں جو مسجد الحرام ہے وہاں بھی اگر یہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے دیکھیں دیکھے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے <تصفح> مقامی ابراہیم کو مسلح بناؤ نماز <تصفح> ہی اب طواف کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے اگر آسانی کے ساتھ مقام ابراہیم کہی یہ مقام ان کو میسر آ جاتا ہے یعنی اس کے سامنے اس کے قرم میں یہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے یعنی اب چونکہ رش اتنا ہوتا ہے ठीके اور حج کے دنوں میں اتنا رش ہوتا ہی ہے کہ مقام ابراہیم کی وہ جگہ کو को रह को रह لیا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر یعنی وہاں آپ مقام ابراہیم کی جگہ کو تھوڑا سا پیچھے جا کر وہاں آپ نماز کو تھی, پورے حرم میں آپ نماز پڑھیں گے تو فضیلت تو آپ کو مسجد الحرام شریف کی میتر آئے گی اگر مقام ابراہیم پر ایسا نہیں ہے سلسلہ تو آپ وہاں, پہ، وہاں سے ہٹ جانا چاہئے اور عموماً دیکھا لوگوں کو وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے یعنی ایک نے دھکا مار دیا دوسرے نے کچھ کر دیا وہ نماز کے اندر بھی کوئی گر رہا ہوتا ہے وہ کیسے لیکن وہ جلدی جلدی بھی پڑھنے کے چکر میں بازقت ہوتے ہیں نماز کا ہی خیال ادا کرتے کہ نماز کے اندر ہے نماز کا وہ قیام کر رہے ہیں قرعت ان کو کرنی ہے انہوں نے رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اطحیات پڑھنی ہے یہ سارے معاملہ تو خیال رکھے ہیں اور اس کو رکھ انہوں نے ادا کرنی تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کا نماز کا یہ احترام یہی ہے کہ ہم اس رش والی جگہ سے پیچھے ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ رش والی جگہ بالکل آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو کے سکون والی جگہ پہ جائیں اور تسلی سے دو رقط پڑ کے اب اب وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہیں دعائیں کرتے رہیں توبہ استغفار کرتے رہیں بہت سکون ملے گا وجہ یہ کہ آپ کا ذہن بالکل بٹا ہوا ہو اور بطور خاص جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی منظر دیکھنے میں آ ہے کہ لیڈیز بھی کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں پہ اور وہ اس طریقے سے نماز پڑھی اور پھر کچلی بھی جاتی ہیں بعض کے نیچے آ جاتی ہیں دکے لگ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے ضرور جو ہے وہ خیال چاہیے جی دوسرے کالج مفتی صاحب یہ رشاط پروا دیجیے کہ عبیم اور کوئی اس نیت سے اگر نہیں جاتا ہے کہ کہیں وہاں گناہ نہ ہو جائے ہم سے اور ہم کہیں مردود نہ قرار پائیں تو ایسا کرنا کیسا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے مفتی صاحب اس کعبہ معظمہ کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ نہ جانا کہ وہاں گناہ ہو جائے جی <coughs> دیکھیے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ معظمہ میں بعض کا تو جانا آدمی کے لیے ویسے ہی فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے حد کا پریزہ آ گیا حد کی استطاعت پائے گی شرائط پائیں گی اور یہ یہ کہہ کہ میں آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہاں نہیں جا رہا تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ اس فرض کی ادائیگی کے لیے مخل بنے گی ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس کے حج فرض ہو گیا تو اب حج ہے تو اب حج ہی کرنا ہے ولی اللہ علامہ حج البید منی ستا سبیلا جو وہاں پہنچنے کی طاقت ہے جس کو تو ان پر تو حج فرض دیگر شرائط اگر پائی گئی ہیں تو اب جانا ہی جانا گا وہ جائے گا حج کا فریضہ بھی ادا کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ احترام آداب کا خیال رکھے ٹھیک ہے اب یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ایسے وساوس ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے ایسا تو پھر آپ کو یہاں بھی آ سکتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے مسجد میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے تو میں پڑھ لیتا ہوں کوئی قرآن نہیں ہے حکم ہے تو ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم مسجد میں جائیں گے اس کے بھی ہم نے آداب سیکھے ہوئے ٹھیک ہے ہم نے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بھی ہمیں آداب آنے چاہیے ٹھیک ہے ہر ایک کا مقام مرتبہ ہے وہ دعوت میں یہاں تھوڑا چٹکلا گیا دکھ کر دوں کہ وہ دعوت نہیں چھوڑنے کے بعد دعوت میں جائیں گے تو وہاں بھی تو شیشے کا گانٹ ٹوٹ سکتا ہے تو یہ دعوت تو جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھائی شیشے کا خیال رکھیں گے ہاں بات ہے تو اس طرح کی کئی چیزیں بعد کا تو وہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب میں نے جیسے کیا کہ یہ تو اب کو جانا پڑے گا جس کی استطاعت ہے تو اس کو جانا ہی جانا ہے فرق تو ادا کرے اپنا صحیح فرق ٹھیک ہے اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا چار عمر مبارک آپ صلی اللہ و تعالیٰ وسلم اور ہمیں یہ آداب بھی سکھایا کیا بات ہے ہمیں فوش باتوں سے بچنے کی بھی کہا ہمیں لگو باتوں سے بچنے کی تعلیم جو وہ دی ہے لیکن یہ نہیں یہ نہیں کہ اس سے روکا گیا ہے کہ آپ رک جاؤ اس وجہ سے آدمی رک جائے مجھے ایک حدیث یاد ہے حضرت ابو حرار ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس میرے بندے کو میں نے صحت بھی دی اللہ اور مال میں وسط بھی دی کیا بات اور وہ چار پانچ سال میں ایک مرتبہ بھی نہ آئے تو وہ محروم ہے تو میں وہ ماروں میں صحت بھی ہے اس کے پاس اور مال کی وسعت بھی ہے اور پھر معرومی ہے اس کے لیے کہ وہ نہیں آتا رہے تو یہاں پہ یعنی یہ تو بطور خاص اس چیز کی یہ ترغیب دی گئی ہے جب آدمی کے پاس یہ استطاط وسط ہے تو وہ چاہے اور بطور خاص چار پانچ سال کا حج کا فریضہ زندگی میں ایک بار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلقین فرما رہے تھے تو اس وقت جب یہ کہا گیا کہ ہر سال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر سوال کیا گیا پھر سوال فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو یہ ہر سال ہی واجب ہو جاتی پھر تمہیں اس کی استطاط نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور پھر خاموشی اختیار کر جانا یعنی ہم پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ فریضہ رکھا ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ وہ بھی جن کے پاس وہ ساری کنڈیشنیں شرائط پائی جا رہی ہر ایک کے اوپر وہ بھی نہیں ہے تو اب اس طرح یوں پیچھے نہیں رہنا یعنی جو حج نہیں کرتا حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے پاس استطاط بھی ہے کوئی اس کو مرض نہیں روک رہی کوئی اس کو ظالم بادشاہ نہیں روک رہ نہیں رہا پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے تو وہ چاہے نصرانی مرے چاہے یہودیوں کے مرے no, no. تو جب اس طرح کی حج کو ترک کرنے پر بعیدیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی ترغیب ہے اور آدمی یہ دیکھے کہ یہ سوچ کر نہ جائے کہ مجھ سے کوئی جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا یا بے ادبی ہو جائے گی تو یہ بالکل یا سوچ تو ٹھیک نہیں ہے no. اچھا اصحاب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج کا فرض ادا کر لیتے جی تو پھر زیادہ دیر مکہ میں نہیں ٹھہرا نہ چلے جاتے کہ کہ اب فریضہ بھی ہو چکا ہے اب یہاں ٹھہرتے ہوئے کوئی حرمتی والا معاملہ نہ ہو جائے تو وہ پھر چلے جاتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باہر ستر خطائیں ہو جائیں وہ گوارہ ہیں یہاں ایک بھی گوارہ نہیں اللہ تو آپ ٹائم چلے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج کے بعد فرمایا عراق والے عراق جاؤ شام والے شام جاؤ ایران والے ایران جاؤ تو تمہارے دلوں کے اندر اس کی حیبت اور اس کی حرمت جو ہے وہ باقی کرے ادب و احترام اس کے رہیں تو یہ تلقین فرمائے تو اب اگر یہ والا پہلو ہے تو یہ بزرگوں سے ثابت ہے اور ایسے بھی ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ اس آداب کے پیش نظر پھر گیا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل یہی اسی کو اپنا اصول بنا لے اور فرض حاجی اس کا ترک ہوتا رہے اچھا وہاں جائیں سیکھے کے جائیں آدمی جب یہ سوچ رہا ہے تو احترام آداب یہ بھی سیکھے کے جائے تو سیکھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کے جیسے یہ کہ مزارات پہ عام عمومی طور پر خواتین کو مزارات پہ جانے کی ممانت ہے لیکن یہ ارشاد فرما کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت تو فرمایا یہ قریب با واجب ہے یہاں حاضری دینا عورتوں کے لیے بھی فرمایا لیکن عام طور پہ مزارات کی حاضری پہ ممانت کی وجہ علت ایک یہ بھی بیان فرمائے گی کہ یہ آداب کا خیال نہیں رکھے ان میں اور بھی کچھ ہیں بارہ اگر کوئی ادب کا خیال رکھے پھر بھی ممانت سب کے لیے ہے لیکن یہاں فرمائے ان کو آداب سکھائیں کیا ان کو یہ سکھا کر ان کی تعلیم کر کے صحیح. حاضری دیں کیونکہ یہاں کی حاضری قریبہ باجی بگ تو اس لیے ذہن سیب وہ مواقع ہوں مکہ بھی دیکھیں بار بار حضور کا مدینہ بھی, بھی دیکھیں تو یہ حاضریاں ہوتی رہیں آداب کے دائرہ کار ہیں اور ان کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیال رکھیں حاضریاں کریں جی ایک اور کال بتائیے میرا نام محمد الضفا تاری ہے میرا ان کی قصہ میں یہ سوال ہے کعبہ شریف کو گلاف کیوں چڑھاتے ہیں جی انشاءاللہ جیفا ان شاء اللہ جی کعبہ شریف کو گلاف چڑھایا جاتا ہے کعبہ شریف کی احترام کے لیے عزت کے لیے کعبہ شریف آ, کے بطور خاص اس کی ایک حیبت, حیبت <تصح> حیبت حیبت حیبت حیبت حیبت حیبت ہے اور اس چیز سے مسلمانوں کے دلوں میں اور اس کی شان شوکت بڑھتی ہے کعبہ شریف پر بہت قیمتی بہت قیمتی جس پر باقاعدہ وہ سونے کا کام ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر سال کعبہ شریف یہ حج کے دنوں میں غلاف کعبہ پھر چینج ہوتا ہے اور یہ برسوں سے گئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے مبوس ہونے سے پہلے تبہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے کہا گیا جس کے بارے میں سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا وہ چڑھایا تھا بہت قیمتی غلاف چڑھایا تھا بہت پہلے یعنی ہزار سال پہلے بیان دے گئے اس کی سیرت کو کہ یہ بادشاہ تھا جو ہر جگہ جاتا اور اپنی مہارتوں سے اپنی طاقت سے جگہوں کو فتح کر لیتا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا جب اس کا مکہ مکرمہ کے قریب سے گزر ہوا تو یہاں بھی جو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں ایک گھر ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے احترام کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑے مشتاق ہوتے ہیں تو اس نے پھر ایک برا ارادہ کیا کہ میں یہاں بھی لوگوں پر حملہ کروں گا اور یہاں, یہاں کے لوگوں کو بھی یوں اپنی کسٹڈی میں لے, لے لی جائے گا غلام بنا لیا جائے گا تو جس کی وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا صحیح. یعنی یہاں کے اس کی ناک کان میں اس کے ایسی پیپ خارج ہونے لگی اس کے اپنے لوگ ہی اس سے نفرت کرنے لگے اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے ایسا یہ مرض میں آیا تو اس وقت جو اس کے ساتھ علماء تھے جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ تم نے اس گھر کے بارے میں برا سوچا گیا تو یہ نیت اپنی بدلو اچھائی میں بدلو اور اس گھر کی عزت کرو تمہارا یہ عرضہ ختم ہو جائے گا تمہارے چلے رہے گا تو اس کا نیت بدلنا تھا کہ یہ عرضہ اس کا ختم ہو گیا کیا تو یہ اللہ کا حرم ہے اللہ نے اس کی حفاظت فرمانی جب ہاتھیوں والا واقعہ آتا ہے تو ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے جو کہ بڑے بڑے اپنے جنگی سامان کے ساتھ آئیں لیکن پرندوں کی وہ اس کنکریوں سے جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہوئے جا رکھے گئے تو یہاں یہ جب اس کا یہ معاملہ ہوا کہ یعنی اس کو صحت ملی تو پھر اس نے بڑا ایک بہت اچھا غلاف یعنی قیمتی لباس اس دور میں لباس ہونا یہ کتنی معاملہ جو ہے وہ مشکل بات تھی, بات, تھی بات, بات تھی عام نe... طور پر تو پھر اس وقت قیمتی کپڑے کے اندر کابہ شریف کا جو ہے وہ غلاف تیار غلاب تیار غلاب بنایا, بنایا, بنایا گیا تو جس کو کہا گیا کہ یہ, اس، یہ پہلا شخص جس نے غلاف اس کا تیار بھی کر لوہ لوہک میرا خیال چند منٹ رہ گئے یوسف بھائی کی وہ ویڈیو کال یا ویڈیو پیغام جو شامل کر لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحبا الحمدللہ اس وقت مسجد نبی علی صاحب و تسلیم میں اصحاب صفا کے چبوترے کے ساتھ موجود ہوں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص ہمارے منچ پر موجود مبلغ دعوت اسلامی اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جتنے بھی کیمرہ مین ٹیکنیشین اور مدنی چینل کے دیگر حملے کو اللہ تبارک مطالعہ بار بار اس پاک در کی بات حاضری نصیب فرمائے ماشاء اللہ سلسلہ علم اپنی برکتیں رہا مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ للہ مدینہ تو حرمین طیبین کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں مگر جو پاکو ہند میں موجود ہیں جو یو کے یو ایس اے یورپ اور دیگر ملکوں میں موجود لوگ ہیں وہ اپنے گھر بیٹے کس طریقے سے ہر بہن تی کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں برائے کرم جواب سے نواز دیجیے آپ کے سوال کے ساتھ میں یہاں پر ایک سوال حضور یہ بھی ایڈ کر لوں گا کہ جو آخری سوال میرے پاس ہے کہ کیا دور رہ کر بھی کعبے کی تعظیم یہ ہوگی تو یہ دونوں کا ایک مرض جواب ارشاد فرمان یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ میں جو حاضر ہوتا ہے وہ تو برکتیں یہاں کی پاتا ہے, ہے وہ رحمتیں یہاں کی دیکھتا ہے صحیح اور یہاں اپنے دل کی وہ خوشی اور سرور اس کو محسوس ہوتا ہے وہ یہاں پہ حاضر ہو چکا ہے یہ برکات باہر کیسے پائی جا سکتی ہیں تو وہ شعر ہے نا امیر السنت کا ہر وقت تصور میں مدینہ کی گردی ہو پھر روتے ہوئے بارات باراتیبہ کو چلیے چلی تو آدمی حرمین شریفین طیبین طاہرن کے تصور میں خیالات میں اپنی زندگی کو گزارے اور کعبہ معظمہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تعظیم کے حوالے سے یعنی دور رہ کر کابے کے پاس بھی ہیں تو تعظیم ہے لیکن کعبے سے دور بھی ہیں تو بھی ہمارے اوپر تعظیم ہے یعنی یوں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کو کعبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز کتنی بار کعبے کو یاد کرتا ہوگا صبح بالکل نماز پڑھنی قبل کی طرف فرض ہے ٹھیک ہے جو بھی نماز شروع کرنی سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں آپ نے یہی کہنا ہے چارکت نماز عشاء پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ منہ شریف کی طرف قبلہ شریف کی طرف ٹھیک ہے تو یعنی آدمی قبل شریف کے تصور میں رہ رہے ہیں کیا بات ٹھیک نماز پڑھ رہے تو بھی کعبہ شریف کی طرف وزو کریں بہتر ہے قبل ٹھیک ہے عام بیٹھے ہوئے آپ کیبل شریف کی طرف بیٹھ جائیں سنت مبارکہ دعا ہے تو اس کے آداب میں سے یہ بیان کیا قبل شریف کی طرف ہو جائیں کیا تصبیحات اذکار پڑھ رہے ہیں قبل شریف کی طرف ہو جائیں کیا چین میں شرائط نہیں ہے کہ قبل شریف کی طرف ہونا ضروری ہے اگر نہ ہوئے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا हुँ نماز کا معاملہ جتا ہے نماز تو قبلے کی طرف وہ قبلہ شرف ہے نماز کے لیے ٹھیک ہے وہ نہ پائی گئی تو پھر نماز نہیں گئی تو اس کو یہی حکم ہے کہ وہ قبل شریف کی طرف نماز پڑے حتیٰ کہ آدمی سفر میں ہے اس کو پتا ہی نہیں قبلہ کس طرح ہے ایک پھر بھی کہا قبلہ سوچے تو سہیں گے کیا بات ہے کس طرح قبلہ کس طرف ہے یعنی پہلے محراب دیکھے وہاں کوئی مساجد نظر آتی ہیں کوئی مہرابے نظر آتی ہیں ٹھیک ہے لے کوئی مسلمان ملتے ان سے پوچھ لے کچھ بھی نہیں ہے سورج چاند کے ذریعے اگر یہ علم رکھتا ہے تو سورج ستاروں کے ذریعے یہ پھر قبلے کا تعین کر لے پھر بھی نہیں تو ذہن سے سوچے قبلہ کدھر ہے یعنی مسلمان اگر سفر میں بھی گئے تو اس کا تصور کہاں ہے قبلے کی طرف یعنی اس کو قبلے کی طرف اور پھر سوچ کر پھر وہ اس کو نماز یعنی پڑھنی یہ نہیں کہ اس کو جیسے بھی وہ نماز جیسے جو ہیں وہ پڑھ دیں نہیں اگر آپ کے یعنی یہ شرائط میں سے ہیں تو اس کے تعین کے جو طریقے شریعت نے بیان کیے اس کے مطابق نمازیں تو قبلے کا بڑا تصور دیا گیا ہے اور دیکھیں ہم سو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے سونا لیٹنا ہے تو آپ کو کیا تصور ہے قبلے کی طرف پاؤں پاؤں نہ تو یعنی ہم بیٹھ رہے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں ہم وضو کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ قبلہ قبلہ کتنا یعنی اس کا ایک تصور ہے تو دور رہ کر بھی اس کے آکام ہے ایسے نہیں کہ ہم دور, دور, رہ دور رہ ہم ہیں تو ہمارے اوپر آکام نہیں ہے ہم قبلے کے ادب کرتے ہوئے پاؤں نہیں پھیلائیں گے ٹھیک ہے ہم سوئیں گے نہیں قبلی شریف کی طرف پاؤں کر کے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا اچھا بعض کا بچوں کو بھی لٹاتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا بچہ سو گیا اس کو ڈال دیں نہیں اس ٹائم بھی گھر کی مائیں بھی سن نہیں ہوں گی اس بات کو تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے قبلہ شریف کی طرف آپ اپنی گود میں بھی لٹا رہے ہیں تو آپ اس کا بھی خیال کریں اس کی برکتیں ملیں گی ثواب ملے گا جب تعظیم کر رہے ہیں قبلے کی نہ اس طرف اپنا جو ہے وہ اپنے پاؤں ہو رہے ہیں نہ بچوں کے پاؤں ہو رہے ہیں اس طریقے سے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا تو یہ بہت بڑے اس کے لیے ثواب ہیں اچھا بعض اوقات پھر اگر نہیں خیال کریں گے تو گنا کے معاملات ہیں جیسے اپنا حجت کے واش روم جاتا ہے تو اب واش روم کے اندر یعنی قبلہ معظم کی طرف نہ مو کر کے اور نہ پیٹ کر کے یعنی یہ دونوں باتیں مقروع تحریمی ناجائز ہیں گنا کا کام ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر ڈبلو سی بن گئی اب وہ بن گئی تو وہ قبل روخ ماض اللہ بن گئی تو اب وہ چند سکے بچانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ اب غلطی ہو چکی تو اب اس کا ہے کیا ہے اس غلطی کو کیسے دور کیا جائے تو اس غلطی کو دور کیا جائے اور روزانہ کا یہ گناہ نہ لیا جائے کہ خود بھی گنا کار ہو رہے ہیں گھر کے دوسرے فیملی والے افراد بھی گنا کار اسے برانا حالت ہے اس کا خیال رکھنا یہ بالکل ان چیزوں کا خیال رکھنا اچھا تھوکتے ہیں قبلہ کی طرف تھوکنا گناہ ہے اب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اب اچھا بعض کر مسجدیں آپ نے دیکھی کہ مساجد میں سامنے کھڑکیاں ہیں اچھا نمازی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں ابھی دو منٹ ہے نماز میں تھوک آئے بلغم آئے تھوک دیا کے نیک بندے قبلہ کی طرف آپ نے قبلے کی طرف تھوکنا گنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ کئی چیزیں سے بچیں گے ثواب کا ذخیرہ ہے اور وہ چیزیں جو گناہگار آدمی کو بنا دیتی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے بلکہ آدمی جب انتقال کر رہا ہے اس وقت بھی انتقال کے فورن بعد اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے حتیٰ کے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تب بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ بار بار کعبہ موضوعہ کی مدینہ نہ تیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارا انتقال بھی اس حال میں ہو کہ قبلہ رو بیٹھے ہوں دی جالیاں کہ یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ہمارا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ درو پاک پڑھتے پڑھتے سرکار کے جلووں میں انتقال ہو جائے اللہ تعالی سب کو برکت نصیب فرمائے امین بجا ہی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم